بالکل ابھی رکھنا؟, رکھنا ہے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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفته ونفته وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتقاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا ومعافاة ونية اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما سررنا وما أسرفنا وما أن تعلم به منا أنت المقدم وأنت المغفر وأنت على كل شيء قدير اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علم ينفعنا اللہم حب بلینا لیمان وزینہ في قلوبنا وکر رہی لینا الكفر والفسوخ والعصیان وجعلنا من الراشدین اللہم زیننا بزینة لیمان وجعلنا خدا تمہتدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی فہو قولی رب زدن علم اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان عزیم ہے جس لئے ہم کو اور آپ کو کتاب و سنت کی محبت اور صلف صالحین کے منحص سے عقیدت اور تعلق عطا فرمایا اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں میں اخلاص ہمارے اعمال میں استقامت اور ہماری دعوت اور ہماری زندگی کے تمام کاموں میں صحابہ اور صلف صالحین کا رنگ اور منہج غالب فرمائے جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان ہوا کہ امام ابو محمد حسن بن علی بن خلف البربہاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح وسنّ جو کتاب و سنت اور منہری صلف کی آئینہ دار ہے اس کی تشریح قدر تفصیل اور قدر ایجاز سے آپ کی خدمت میں اللہ عز و کی توفیق سے پیش کی جائے گی اس سے پہلے مقدمے کے طور پر چند باتیں اپنے لیے اور آپ کے لیے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے دین یا دنیا کا کوئی کام یا کوئی حرکت اور کوئی عمل اس وقت تک انجام پذیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی نصرت اور مدد نہ ہو اسی لیے ہم صورت الفاتحہ کے اندر جب دعا کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں یا گن و یا گنسعی ایک دن المستقیم المستفی اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں مقصد زندگی عبادت ہے ہما خلق الجن نول ان سعین اللہ علی عبدال کی تخلیق کا مقصد توحید ہے عبادت لیکن ہم عبادت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک تیری نصرت اور مدد نہ ہو اس لیے ہم تجھ سے ہی مدد کے طالب ہیں اجتحانت کے طالب ہیں دین و دنیا کے تمام مسئلے میں اس لیے ہم تو اور آپ کو طالب علم میں بھی اللہ تعالیٰ سے اجتحانت اور مدد مانگنی چاہیے اور اس کے لیے ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے خصوصیت کے ساتھ کما روتن امسلمت رضی اللہ عنہ عالت خان رسول اللہ سریف الفجر فجر کی نماز سے جب سلام پھیرتے تھے تو آپ پہلی دعا کیا کرتے تھے اللہ عمینس کا علم نہ متقبدہ اے اللہ ہم تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتے ہیں ایسے علم کا جس سے زندگی میں انقلاب آئے جس سے قلب و روح کے اندر تازگی پیدا ہو ایمانی ولولا ہو ایسے علم دے جس سے ہم گمراہی کے اندر ہدایت کے راستے پہ چل سکیں علم نافع پہ جس جسے سرارت مستقیم کہا گیا ہے یعنی ایسے علم جس سے ہمیں حق کی معارفت حاصل ہو اور طیبہ اور پاکیزہ اور حلال روزی کا سوال کرتے ہیں اور ایسے عمل کا جو قبول ہو جائے اور اسی کی دعا بتائی گئی ہے سرات مستقیم اللہ ہمیں سرات المستقیم کی ہدایت سرات المستقیم کیا ہے سرات المستقیم دین اسلام ہے سیرات مستقیم قرآن ہے سرات المستقیم حدیث رسول ہے سرات المستقیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صنعت کا راستہ ہے کتاب و سنت کا راستہ ہے اور یہ سنات مستقیم کی ہدایت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ دو چیزوں کی توفکر نہ دے نمبر ایک علم نافع نمبر دو عمل صالح اور اسی کے لیے ہم بیٹھے ہیں ہاں. نفع بخش علم اور علم کے مطابق عمل یہی سرات مستقیم کی ہدایت ہے اور آخرت میں سراط مستقیم کی ہدایت کیا ہے كما قال ابن القیم رحم اللہ في کتاب ہی مدار جسا لیکن کبھی قدر ثبوت القدمی الحادی دنیا یقون ثبوت قدمی عالس رات على الحمد جہنم یعنی جس مضبوطی کے ساتھ اور جس پختگی کے ساتھ اور جس ایمان اور اکان اور حوصلے کے ساتھ اخلاص اور الحیت کے ساتھ دنیا میں سرات مستقیم پر چلیں گے عمل سالے کے زیور سے آراستہ ہوں گے علم کے مطابق عمل کریں گے اسی تیزی کے ساتھ پر سرات پر تیزی سے پار کریں گے تو یہ سرات مستقیم کی راہ دشوار گزار ہے یہ تمناؤں اور آرزو کا راستہ نہیں ہے نہیں ایمان بالتمنی ولا والا ابھی ما وقر فلقل بصد وصدق لمل ایمان تمناؤں کا نام نہیں آرسو کا نام نہیں ہے جیسا حسن بصری کہتے ہیں ایمان تمناؤں کا نام نہیں آرسو کا نام نہیں تسین اور تجمل کا نام نہیں ہے لباس اور پوشاک کا نام نہیں ہے جیسا کہ بعض سلق نے کہا کہ اوائل میں قرون اولا کہ مسلمانوں کا علم ان کے سینوں میں تھا اب ان کا علم جو ہے سینوں سے نکل کر کپڑوں پہ آ گیا اس لیے کہا کہ نہیں سنی ایمان ابھی تمنی والا ایمان آرسو کا اور کا نام نہیں ہے وہ ما نما فی القلب ایمان یہ ہے جو دل میں جاگوزی ہو جائے دل میں جڑ پکڑ لے اور وصدقہ العمل عمل اور عمل سے اس کی تصریح اسی طریقے سے اس ایمان صحیح کے لیے علم نافع ضروری ہے اور یہ علم بھی اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک انسان محنت مشقت نہ کرے اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے نوازا اور عمل صالح کی توفیق دی اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف علم کے ساتھ نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے علم اور عمل کے ساتھ بھیجا قال اللہ هو ارسل رسوله الحق کماس رسول وہ ذات باری جس نے اپنے رسول کو ارسال فرمایا مبعوث فرمایا رسالت کے منصب پر فائز فرمایا بل اے بالعلم النافع ہدایت کے ساتھ یعنی ہدایت سے مراد تما فس سرو ابن کثیر جیسا ابن کثیر نے تفسیر کی ہے سرب کے اقوام کی روشنی میں ہدایت علمف اللہ نے نبی کو علم نافع کے ساتھ بھیجا ودینحق عمل الصالح علم نافع اور عمل اسالح کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا کیوں جس قوم اور جس جماعت میں نفا وخش علم ہوگا اور علم کے مطابق عمل کی توفیق ہوگی وہ جماعت تمام جماعتوں پہ غالب رہے گی نیوز ہی رہو والے تاکہ اس دین کو تمام دینوں پہ غالب کر دے معلوم یہ ہوا کہ یہ علم اور عمل کی راہ مشقت کی راہ ہے اللہ نے فرمایا ان سن کے عالیہ کے قول فکیلا ہم انقریب آپ پر ایک بھاری ووٹ ڈالنے والے رسالت کا بارے گراہ کتاب و سن کی شکل میں تو اللہ نے قول ثقیل کا ہے اور قول سخیل کے لیے تیاری ضروری ہے جیسا کہ اللہ نے پہلے کا قبل قریب ریام اللہ کرو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اہتمام سے وہی کا استقبال کیا اللہ کی ہدایت کا استقبال کیا اور کس اہتمام کے ساتھ اور کس تعظیم کے ساتھ عمل کیا ایک موضوع طویل ہے ہم اس میں داخل نہیں ہونا چاہتے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ علم کے لیے اہتمام اور احترام ضروری ہے علم کا احترام تعظیم عظیم اجلال اور اس کے مقام کو سمجھنا ضروری ہے اور اسی در علم کے لیے تمام تیاری ضروری ہے اور ان تیاری میں یہ بات ہے کہ انسان علم کو یاد کرے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلوایا تم بینا ترفی سدور اللہ عط یہ علم کھلی ہوئی نشانیاں جو ان لوگوں کے سینوں میں یہ علم دیا گیا علم کا تعلق سینے سے ہے قلب سے ہے قلب سے گہرا لگا ہے اللہ نے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کو نبی کے جسم پہ نہیں اتارا آپ کے دماغ پہ نہیں اتارا یہ بات یاد رکھیے اللہ نے قرآن و سنت کو کس پر اتارا نبی کے قلب پتھر پر آپ کے قلب پہ قرآن نازل ہوا ہے لہذا اس کے لیے قلب ضروری ہے اس علم کے لیے اخلاق ضروری ہے آپ دل کی صفائی ضروری ہے اس لیے مشہور کال جو ہے امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کا شکوقی فاسانی فیمل اللہ علیہ <تصفح> میں نے اپنے استاد وقی بن جراح سے شکایت کی کہ حادثہ پہلے کی طرح نہیں رہا بھولتے ہیں پہلے نہیں بھولتے ہیں تو کہا کہ علم یہ اللہ کا نور ہے اور علم گناہ گاروں کو نہیں ملتا معصیت میں جو مبتلا لوگ ہیں ان کو اللہ علم سے نہیں نوازتا محروم کرتا لہذا گناہوں سے بچنا بھی ہے اور اس علم کے لیے تیاری بھی ضروری ہے اور سب سے بڑی تیاری یہ ہے سب سے پہلی محنت یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرنے سے پہلے علم کی پہلی منزل کیا ہے طلب اخلاص ہے اخلاص نیت ہے یعنی اخلاص نیت بھی یہ علم کا جز ہے یعنی جس طرح ہم کتاب و سنت کے حفظ کرتے ہیں تو اس سے پہلے انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے کس کا نیت کا کما کال یہ کبھی کثیر یہ کثیر مسلم کے روایت میں ہے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع یہ تعلم النیہ من العمل نہیں کہا کہ نیت درست کرو دو غور کیجئے اس کو یہ نہیں کہا کہ نیت درست کرو تعلم النیہ یعنی نیت کا علم حاصل کرو یعنی اس کے لیے مشقت اختیار کرو بار بار کوشش کرو کہ تمہاری نیتیں صحیح ہوں نیت کا کو حاصل کرو نیت کا علم اپنے اندر پیدا کرو یعنی اخلاص کے لیے کوشش کرو محنت کرو فی نادلہ عمل کیوں اس لیے کہ عمل سے زیادہ علم نیت کی قیمت ہے زیادہ اس کی اہمیت زیادہ ہے اس لیے کہتے ہیں روب بحم امام ابن مبارک کا قول ہے عبد ابن مبارک روب بحم علی سغیر تو بہت تھوڑا عمل انسان کرتا ہے لیکن اگر نیت میں درستگی ہے, اخلاص ہے تو نیت اسے بہت اونچا کر دیتا بہت اونچا مقام دیتا وروب ان کبیر تو اور بہت زیادہ انسان عمل کرتا ہے بخاری کا کیفز کر لیا مسلم کا کر لیا بدھاؤں قبض کر لیا اور بہت ساری کتابوں کا حافظ ہو گیا لیکن نیت میں فساد ریا نمود اور شہرت ناموری ہے تو نیت اسے چھوٹا کر دیتا یعنی نیت اسے چھوٹا کر دیتی یعنی اس کے عمل کی قیمت نہیں اللہ کے پاس یہاذا ہر شخص کو طالب کو بھی مدرس کو بھی ہر وقت اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے کوئی جملہ ہو یا ہمارے جسم سے کوئی بھی حرکت ہو مقصد یہ ہے وہ امال احد عنده من نعمت جزء الا ابتغاء وجه رب العالمين سوف يرضى الله رضا قشندی فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي حدا اور اپ نے بارہا سنا ہے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے اور میں اس میں داخل ہونا چاہتا ہوں لیکن امام ابی نے کثیر نے کہا متقبل اعلیٰ شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مکان کے پیلرس ہیں جب پیلرس نکال دیا جائے مکان کی عمارت منہدم ہو جائے گی اسی طرح قبول کے دو اہم پیلرس ہیں ستون ہیں نمبر ایک یہ کہ وہ اللہ کے لیے خالص ہو نمبر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق یہ خلاص نیت ضروری ہے اسی لیے حضرت سفیان سوری کہا کرتے تھے جو امام الفل الحدیث و امام فی فخر امام فی سود امام الفلورا کہتے میں نیت ہی میں نے زندگی بھر بہت ساری حدیثوں کا حفظ کیا بڑے بڑے مناظرات سر کیے لیکن سب سے زیادہ مشکل جو چیز میرے سامنے درپیش ہوئی وہ یہ کہ نیت نیت کا علاج بہت مشکل ہے انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور اسی لیے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو اخلاص اللہیت کے امام تھے امبیا کے بعد اس کے باوجود بھی دعا کرتے تھے جیسا کہ ابن ابھی دنیا میں اپنی, اپنی کتاب کتاب ال یقین میں نقل کیا اللہ کا ایمان وہ یقین وہ محافت اللہ ہم تجھ سے ایمان کا سوال کرتے ہیں اور نیتوں میں اخلاص کا اللہ من ایمان ویقین ایمان اور یقین کا سوال کرتے ہیں اور اخلاص نیت کا امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن تیمیہ میں اللہ مستقیم درست بنا دے اور اس کو اپنی رضا کے لیے خالج کر دے اور جو بھی عمل کرے اس میں لوگوں کا کوئی حصہ نہ ہو اللہ تیری رضا ہو اخلاص نیت کے ساتھ ساتھ ہمیں محنت اور مشقت بھی کرنا چاہیے جیسا کہ بن نبی کثیر کا دوسرا قول امام شریف نے نقل کیا کلاب السلام ہے العلم علم جسر آرام طلبی کے ساتھ علم حاصل نہیں ہو سکتا جس طرح تمناؤں اور آرزمو سے علم حاصل نہیں ہو سکتا لب کہ امام شفی کہتے ہیں اور اسی کی ترجمانی کسی اردو شاعر نے کی اگر ہوتا زمانے میں حصول علم بے محنت بساری بس کتاب ایک جاہل دھوکے بھی جاتا اسی طریقے سے کہا کہ لائ العلم علم جسد آرام طلبی کے ساتھ علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے محنت و مشقت تو حال اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا اسی طرح ہر دور ہر زمانے میں علماعت اور مصلحین کی تین ٹیم کو اللہ تعالیٰ نے برپا کیا اس دین کی حفاظت کے لیے یام الحاظ ادول تحریر غالین وہ انتہا جاہرین ہر طور ہر زمانے میں اللہ نے ایسے علماء کو حاملین شریعت کو پاسبان دین کو کتاب و سنت کے امام کو حق علم عالم پردانوں کو اللہ نے برپا کیا جو غلو کرنے والوں کی تحریب کا پردہ چاک کرتے رہے اور باطل پرستوں کے قزم اور فریب کو لوگوں کے سامنے اشکارا کرتے رہے اور جاہلوں کی بےجا تعبیر اور ان کے قزم اور ان کی گمراہی کو کھول کھول کر بیان کرتے رہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کہ آگے کیا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدید کماخر ام میری امت کی مثال مسلا دھار بارش کی طرح ہے مسلح دھار بارش بارش سے زندگی پیدا ہوتی ہے بارش سے زمین میں زندگی آتی ہے اور اس سے جو اناج اور گلے نکلتے ہیں اس سے ہمارے اندر توانائی اور قوت پیدا ہوتی ہے یعنی زمین کی زندگی پہلے ہے اور ہماری زندگی اس سے وابستہ ہے اسی طرح شریعت کی مثلاج مسلحار بارش کی طرح ہے۔ اس سے دلوں کی زندگی ملتی ہے ایمان کی زندگی ملتی ہے یہ ایمان کی بارش شروع سے لے کر اخیر تک ہوتی رہے گی اس امت میں خیر رہے گا سمجھ میں آ رہی بات نا اس امت میں خیر رہے گا شروع سے لے کر اخیر تک جیسا کہ ابو عینبا الخولانی کان من السابقین یعنی قد سلق قبل القبلتین یعنی ان صحابہ میں ہیں جو سابقین اولین میں ہیں اور سابقین اولین کی صحیح تفسیر و تعبیر یہ ہے جنہوں نے دونوں قبلے کی در رخ کر کے نماز پڑی بیت المقدس اور خانہیں جمعہ کی طرف کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يزال اللہ يغرس في هذا الدین غرسا ملو تو اللہ, اللہ اس دین میں ہمیشہ نئے پودا لگاتا رہے گا نئے پودے پودا کب لگانا پڑتا ہے بھائی اپنی کھیتی کی کھیتی سوکھ گئی تو نیا پودا لگائیں گے یعنی جب اچھے لوگ خراب ہو جائیں گے تو دین خراب نہیں ہوگا اگر پہلی نسل مر جائے گی دین مردہ نہیں ہوگا اللہ نئے پہنچے نئے لوگوں کو اللہ زندہ کرے گا کافروں سے اللہ امان والوں کو نکال دے گا بے سے کتاب و سنت کی امام کو برپا کر دے گا ہر گور زمانے میں اس کی مثال ہے اللہ تعالیٰ نئے لوگوں کو پیدا کر کرتا رہے گا دین کے پودوں کے سر سبر و شاداب کرنے کے لیے اللہ نئے نئے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا یہ رفیع کلیمتی دین وہ رفی سنت المحمدی اس دین کے علم کو بلند کرنے کے لیے اللہ نئے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا یہ دین باقی رہے گا قیامت تک لا تضالفی ظاہرین اللہ چنان سے بہت سارے علماء اور دعات اور مبلغین خیر القرون سے لے کر ہر دور ہر زمانے تک آتے رہے انہیں میں سے کتاب و سنت کے امام منہج سلط کے پاسبان انسانیت کے ناخدا صلف صالحین کے عملی زندگی کے پرتو ابو محمد حسن بن علی بن خلف البل جن کی یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے اور جس کی تشریح کے لیے ہم بیٹھے ہیں ان کی شخصیت عام دعات اور مغلقین اور مصلحین کی طرح معروف نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم صلف صحین کی تعریف اور ان کے مقام اور ان کی شان و شوکت اور ان کے علمی جلال کا زیادہ اہتمام کرتے بہ ان علماء کے جو بعد میں برپا ہوئے تو یہ ابو محمد حسن بن علی بن خلف البر جن کی وفات تین سو انتیس ہجری میں ہے امام احمد بن حمبل رحم اللہ کے تنانزہ سے انہوں نے استفادہ کیا کتاب و سنت کا علم حاصل کیا حق کا اعلان کیا باطل کے خطاب خلاف شمشیر برا تھے یعنی تیز دھاری تلوار تھے اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا پرواہ نہیں کرتے تھے ہر جگہ ہر جگہ لاقاف ان کے عملی تصویر تھے حق حقبات پیش کرنے میں کبھی ان کو جھجھک نہیں تھی اس کی بنیاد پر اللہ نے عام لوگوں کے دلوں میں بھی عظمت پیدا کی یعنی جو علماء کا طبقہ تھا اس میں بھی مقبول تھے عمرہ میں بھی مقبول تھے عوام کے دلوں میں بھی اللہ نے محبت جاری کیونکہ جب انسان صحیح علم اور صحیح عمل سے آراستہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں لحم البشر فی الحیات دنیا اور دنیا کی بشارت یہ ہوتی ہے کہ ثنا الحسن جانسان صدق نہ اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا الرحمن الرحمٰن جو لوگ ایمان لائیں گے اور صحیح اعمال کریں گے ان قریب اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول ہے وہی القبول تو یہ امام ابو محمد حسن من علی بن علی خلف البربحاری کو اللہ نے مقبولیت ادا کی ہم خود رکھتے ہیں لیکن ان کے سلسلے میں بہت مختصر سی معلومات جو فراہم ہوئی ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ان کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں کوئی متعین قول نہیں ہے لیکن یہ بات ہے کہ ان کی وفات بہت تین سو انتیس ہجری میں ہوئی لیکن ان کی پرورش اور برداشت اور علمی نشو و نما بغداد کے شہر میں ہوئی بغداد کے شہر میں ہوئی تھی اور انہوں نے جہاں بہت سارے علماء اور مشاعر سے علم حاصل کیا وہیں امام احمد بن حمب رحمہ اللہ کے طلاب و ترمیز میں احمد بن محمد ابو بکر المروزی جو بہت بڑے امام اور فقیر اور محدث تھے ان سے علم حاصل کیا سہل بن عبد اللہ تستوری جو امام عابد زاہد تھے اور جن کی نصیحتیں اور مواعض اور ان کے مقامات دنیا جانتی ہے ان سے علم حاصل کیا ان کا علمی مقاب ہے کہ اللہ نے علم اور عمل اور سرف صالحین کے منہٹ پر استقامت کی وجہ سے اللہ نے ایک علمی دبدبا دب دیا تھا روب دبدبا دب دیا تھا حق کے اعلان کرنے والے تھے بادشاہ اور سلاطین کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے مقام اور منصب عطا کیا تھا ان کے دلوں میں اور علم حدیث اور فقہ اور عقیدے میں ممتاز تھے ابو عبداللہ الفقی کہتے ہیں اذا ریت البغدادی يحب اب الحسن بن بشار ابا محمد البربہ مصاحب سبحان اللہ کہتے ہیں ابو عبد اللہ فقیر عالم کبیر کہتے ہیں جب کسی بغدادی کے دیکھو یعنی کوئی جو بغداد میں رہتا ہے جو علم کا شہر جو کتاب و سنت اور منہج سلف کا بہت بڑا شہر تھا کسی زمانے میں کہا کہ جب تم کسی بغدادی کو دیکھو کہ ابو حسن بن بشار اور ابو محمد بربہاری جو اس کتاب کے مولف ہیں ان سے محبت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ سنت والا آدمی ہے. اس میں کوئی تعصب نہیں ہے حقیقت ہے اس لیے کہ ابو بن شہبہ کا یہ مشہور قول ہے الا حدیث اہل حدیث سے بوز وہی رکھے گا جو بدتی ہے اور اہل حدیث سے محبت وہی رکھے گا جو سن پہ جس طرح جس طرح کہاں کرتے تھے ابو سعید خدری انتم خلوف ہونا وہ بعدنا الحدیذ نا اپنے کو کہتے تھے نا کہ آپ ہمارے جانشی ہو اور ہمارے بعد اہل حدیث ہو جو اہل حدیث کتاب و سنت کے علم بردار ہوتے ہیں منہج سلف کے پاسبان ہوتے ہیں جو کتاب و سنت اور صحابہ و سلف کے منہج میں رہے گا تو اللہ ان کے دلوں میں محبت بھی کرے گا اسی لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ جب دیکھو کہ کوئی آدمی امام ابو محمد حسن بن علی بن خلف برباہاری سے محبت کرتا ہے تو یہ سمجھو لے کہ وہ صاحب سنت ہے کیونکہ سنت کے امام سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ معصوم انی خدا ہرگز نہیں بلکہ جو انسان جس ماحول میں ہوتا ہے اس ماحول کے لوگوں سے متاثر ہوتا ہے یہ مطلب ہے نمبر دو امام جوزی کہتے ہیں کہ امام بربہاری نے جمع علی علم, و علم اور زہد کے جامع تھے یعنی علم بھی تھا اور عمل بھی تھا دنیا سے بے نیازی اور بے رغبتی بھی تھی وکان شدید بیدت کے اوپر اہل بیدت کے اوپر سخت ہے امام ابین کثیر نے تعریف کرتے ہوئے کہا وکان کبیر یو ہیز دہل اور امام بربہاری کے زہد کے لیے ہی کافی ہے تنزحل بربہاری میرات یا بھی انصبین درہم دنیا سے اتنے بے نیاز تھے کہ باپ کی میراد سے انہیں ستر ہزار درہم ملے لیکن انہوں نے اسے چھوڑ دیا تنازل کر کے یعنی نہیں لیا آج آپ کو دیا جائے ایک لاکھ کا چیک دیا جائے ایک لاکھ ریال کا گفٹ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کیا آپ اور ہم جو ہے سب سے پہلے سفقت کریں گے کہیں گے کہ نہیں یہ اللہ کی نعمت ہے من اتاؤ من اخلی معروف من غیر ولا فلی نفس ہو جلدی قبول کرنا چاہیے اللہ دیکھیے لیکن کتاب و سنت پر چلنے کی وجہ سے بہت ساری محنتوں اور مشقتوں سے اور آزمائشوں سے گزرے وہ اور ان کے تلا جس کی تفصیل ہمارے استاد محترم جس کتاب کی جنہوں نے تعریف کی ہے شیخ خالد بن قاسم اور اور میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں اس یہ جی کتاب کی جو تحقیق اور جو اصل مکتوطہ ہے بہت سارے مقبوطوں میں سب سے صحیح اور درست مخطوطے کی تحقیق کی اور اس میں کافی محنت مشقت سے کام کیا جب یہ کتاب پہلی پہلی چھپی تھی پہلی مطلب فرینٹ ہوئی میں شعبہ میں پڑھ رہا تھا جامع اسلامیہ احمد تو اتفاق انہوں نے ایک نسخہ ہمیں دیا اللہ ان کو جزا خیر بہر حال تو اس سلسلے میں آپ کو بتانا یہ ہے کہ اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ آپ کو عنمان سے ظاہر ہے شرح خننا کیا مطلب ہوا سنت کی شرح سنت کے اندر فقہی جو اصطلاحات ہیں کہ سنت اور فض اور واجب و مرادنی یہ واجب اور فض کی تقسیم نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی نہ صحابہ کے زمانے میں اور نہ خیر الخرون کے زمانے میں جیسا کہ بعض علماء نے شاہ اللہ وغیرہ نے اور دوسرے بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ ساری جو تخریات ہوئی ہیں تیسری صدی ہجری کے بعد سنت جب کہا جائے تو کہ سنت کا مطلب ہوتا ہے الطریقت قت المسلوق کا اب ال مسلو کا سنت کہتے ہیں سیرت کو یعنی ایسا راستہ جس پر انسان چلتا ہو ایسی شاہراہ جس کے اوپر انسان چلے تو اس سے مراد کون سی راستے اسلام ہے قرآن و سنت ہے تو اس لیے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے جو سنت کی جو تفسیر کی ہے طریقۃ المسلوح کا فیشمل صلی اللہ علیہ وسلم ہوا خلفا راشدون یعنی سنت کا مطلب وہ راستہ جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ کے خلفا راشدین اور صحابہ تھے اور جنہوں نے صحابہ اور صلف کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی چنانچہ سنت کے اندر سب سے پہلے عقیدہ داخل ہے جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے سنت میں عقیدہ داخل ہے اعتقادات اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان تقریب کے اچھائی برائی پر ایمان علم غیب پر ایمان جنت پر جہنم پر جو علم خیب ہے جس کا تعلق ماضی سے ہے جس کا تعلق مستقبل سے ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے لا تقوم قیدے میں داخل ہے نہیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ درندے بھی انسان سے بات کریں گے لا وحتى عضبت <سوطيه> چھڑی کے چھلکے بھی انسان سے بات کریں گے دیکھا نا چھڑی ڈنڈا دیکھا نا اس کے اللہ تعالی اس میں بھی کوئی تو بیائی رکھا ہے ہم تصویر ایک وقت آئے گا وہ بھی, بھی انسان سے بات کریں گے وہ کلر فقیر انسان کے سانو بھی انسان سے بات کریں گے کہ ان کے گھر کے لوگوں نے اس کے بعد کیا گڑبڑی کی تو یہ ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے میں داخل اور اور اسی طرح سنت میں عبادات بھی داخل ہے تمام وہ حقوق جو اللہ اور بندے کے درمیان عبادت سارے عبادت جو عبادت میں اور عبادت غیر ہنسا یعنی جو کام کرنے کے انہیں کیا جائے جن کام سے اللہ نے منع کیا جائے. تو کرنا بھی عبادت اور بولیے چھوڑنا بھی عبادت جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بھی عبادت اور جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ بھی عبادت ہے اور جس کام سے آپ نے روکا اس سے رو اس سے رکنا بھی عبادت ہے اور جس کام کو آپ نے چھوڑ دیا چھوڑنا بھی عبادت ہے یہ ساری چیزیں داخل عبادات اللہ کے جو حقوق ہیں اللہ اور بندے کے درمیان اور معاملات جو بندوں کا بندوں سے ہیں یہ ساری چیزیں داخل ہیں اور سنت کے اندر ایک اہم مسئلہ ہے ولا اور ورا کا اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی جس طرح کتاب و سنت سے محبت ہو تو کتاب و سنت کے چلنے والوں سے محبت ہو جس طرح بدات سے نفرت ہو تو بداطیوں سے بھی نفرت ہو اسی لیے یہ روایت گرچہ موقوف اور مرکور منقول ہے لیکن بعض اہل علم نے اس کی جو ہے تحسین کی ہے اللہ بھارت منوق کر صاحب الحد الاسلام جس طرح اہل علم کا احترام کرنا ہے سلف سے ہمیں محبت رکھنی ہے اسی طرح بیدا کی تعظیم نہیں کرنی ہے جس نے کسی بداتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کے ڈھانے پر مدد کی اسلام کے منہ کرنے پر مدد کی میں کہتا ہوں کہ عبداللہ بن مبارک امام الفسود ہے اور بڑے بڑے علماء اور سلف نے تبنّا کی کہ میری زندگی میں ایک دن بھی ایسا گزرتا کہ عبداللہ بن مبارک کی طرح ہوتا سمجھ میں بات عبداللہ بن مبارک نے ممبر پر یہ حدیث پیش کیا یہ بات کا نئی مسلم میں یہ بات موجود ہے مقدمے میں عمر بن ثابت کی حدیث مت لو کیونکہ سرف کو گالیاں دیتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اہل سنت سے محبت کرنی ہے اور اہل بیدر سے برات کا اعلان کرنا ہے تو یہ چیز بھی اس کتاب میں داخل ہے شر و سنت کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے ورا اور برا کا مسئلہ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز نے بہت ساری آیتیں نازل کی رسول و اباخوانۃ یہ آخر تو یہ چیز ہمیں ہم ہونی چاہیے کتاب و سنت سے محبت اور اہل بیدا سے نفرت ہونی چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی ذات سے نفرت کریں یا ہم کے عمل سے نفرت کریں ان کی ذات سے نفرت نہیں کرنی ہے اللہ کی مخلوق ہمیں کتاب و سنت کو پہنچانا ہے حق کا اعلان کرنا ہے جس طرح صحابہ سلف منہج میں سخت تھے منہج میں سخت تھے عمل کرنے میں سخت تھے بدت میں سخت تھے لیکن اخلاق اور سلوک میں نرم تھے جہاں موقع ملا ہمیں کتاب و سنت پیش کرنے کا اطفیب احسن برائی کا جواب اچھائی سدوی بھائی ونکان نہ ہو بلی الحمد سخترین دشمن بھی دوست بن جائے گا لہٰذا یہ ساری چیزیں بھی اس میں داخل ہیں اور اسی طریقے سے سنت بھی یہ بات بھی داخل ہے فی بیان اہل جامعہ سلفیہ نے کوئی یہ شہادت اللہ علیہ نصیب کی کہ سلف کی کتابوں کو انہوں نے تباہ دی اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیا اور نظر سے محفوظ رکھے سنانچی قسطوار جو مخدون صحت الامہ میں آتا رہا یعنی جو نواب صدیق ہے اس میں یہ جملہ بھی ہے شہر کا اصول اہل سنت الجماعت سلامت قلوبل ایمان اہل سنت وال جماعت کے اصول میں یہ بات داخل ہے اصول پیلرس جس کے اوپر کتاب و سنت کی عمارت کھڑی ہے اس کے بغیر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا وہ یہ کہ ان کے دل اہل ایمان کے لیے اہل دین کے لیے ان کے دل صاف ستھرے ہوتے ہیں پاک صاف ہوتے ہیں لہذا عقیدے میں سنت میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں یہ باتیں آپ کو انشاءاللہ ملیں گی تفصیل کے ساتھ اور کہیں اجمال کے ساتھ کہیں تقرار کے ساتھ لیکن اسی کے ساتھ حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ بھی بتا دیا جائے دنیا میں کوئی بھی شخص انبیاء کے بعد اور اجماعی طور پر یعنی صحابہ کے بعد یعنی صحابہ کبھی کو بڑھائی پہ جمع نہیں ہو سکتا. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ساری باتیں حق اور درست ہیں یا کوئی عالم بھی نہیں آیا جو دعویٰ کر سکتا. بلکہ امام سی نے بلحفواد بل ہر گھوڑا چاہے جتنا بھی تیز ہو کہیں نہ کہیں لغزش کرتا ہے کہیں نہ کہیں پھسلتا ہے اسی طریقے سے ہر عالم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں لہذا اس سے مقصود یہ بتانا ہے کفا بل مر تو کفا بل مر نو بولن وہ آدمی کے بزرگ اور شرف ہونے کے لیے ہی کافی ہے آدمی کی فضیلت کے لیے اس کے شرف کے لیے اس کی بزرگی کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی خامیوں کو اس کے خامیوں کو جی گینا جائے سبحان اللہ کیا بات کر رہے ہیں خامیوں کو گننا شرف ہے جی خامیوں کو گننا کا مطلب یہ کاؤنٹ ایک دو تین یہ خامی گینی جا رہی ہے لیکن اس کے علاوہ خوبیاں ہیں خوبیاں سمجھنے والی بات تو چند ملاحظات جو امام بربہاری پر ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے مسائل کو تطویل کے ساتھ ذکر کیا تطویل یعنی ایک جگہ ذکر کر دیا پھر دوسری جگہ پھر تیسری جگہ تکرار ہے مسائل کی اور صرف کے یہاں تکرار ہے شاید اس کا مقصد تذکیر ہو وزقر بھائی نظر دکھ قرآن کا بھی وہ سلوک ہے آدم علیہ السلام کا قصہ کتنی صورتوں میں موس علیہ السلام کا قصہ کتنی صورتوں میں بہت ہے تو سلف کی ہاں وہ سلب یہاں وہ تہذیب اور تنقید جو اس دور میں ہوئی ہے وہ نہیں تھی بلکہ مقصد ان کا تذکیر اس لیے شاید اس لیے تکرار مسائل ہے نمبر دو مسائل کے اندر ترتیب نہیں ہے یعنی عقیدے کا ذکر کرتے ہوئے کہیں کہیں عبادات اور سخی مسائل کا ذکر کر دیتے ہیں اور آداب کا ذکر کر دیتے ہیں یہ مراحت ہے بہت معمولی اسی طریقے سے جو اہم ترین ملاحظہ ہے وہ یہ ہے جس کو واقعی اس کو ہماری نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے اور اس بات کو یاد رکھیے کہ سب سے اہم اور بڑا ملاحظہ جو اس کتاب پر ہے رحم اللہ پر کہ بعض مقامات پر شیخ نے غیف اور موضوع احادیث سے استدلال کیا ہے لائن استدلال کیا جس کو مشہور روایت اسادی کا نجوم معلوم ہے ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مالی یہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی باطل ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی باطل ہے جب موضوع آئے گا بیان کرے گا جو مجھے پڑھائے تو میرا ریاضی اور موضوع حدیثوں سے استدلال کیا ہے حالانکہ عبداللہ بن مبارک کا مشہور قول میں نے خود انہیں سے سنا جو اس کتاب کے محقق ہیں بار بار کہتے تھے خالد ردازی اللہ کہ قال عبداللہ بن مبارک اگر میں لفظ یاد کیا کہ صحیح اتنی حدیثیں ہر باب میں عقیدے کے باب میں عبادات کے باب میں معاملات کے باب میں واسط کے باب میں نصیحت کے باب میں اتنی صحیح حدیثیں ہیں کہ جو ہمیں ضعیف حدیثوں سے بنیاد کرنا یعنی ہر باب میں صحیح حدیث موجود ہیں لہذا ضعیف حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے لہذا میں نے اختصار سے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا وقت ہے اس کے مطابق ہم یہ کتاب آپ کے سامنے کتاب کی عبارت کہیں کہیں پڑھیں گے اور کہیں جمانی طور پر ذکر کرتے جائیں گے خاص طور سے جو عقیدے کے اہم مسائل ہیں اس کی ہم تفصیل بیان کریں گے یا جو سلگتا ہوا موضوع ہے ولا اور وربرا کا اور خروج اللاد کا اور جو اس دور کے فتنے جو جوش مار رہے ہیں اس سے متعلق باتیں جو ہوں گی تو انشاءاللہ کہیں کہیں تکرار بھی ہو سکتی ہے قبل اس کے ہم آپ کے سامنے یہ بات پیش کریں میں پہلی معدرت کر دوں اور اسی طریقے سے قیامت سے متعلق اور غیبیات سے متعلق اور اشرات سات سے متعلق ان شاء موجود جو آئے گا تو مرورن خواتن یعنی سرسری طور پر ہم وہاں سے گزریں گے کیونکہ اس کے اوپر تقریباً گفتگو ہو چکی ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہم جو ابھی علم کے لیے یہاں آئے ہیں اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائیں ہماری نیتوں میں اللہ اخلاص دے جو جہود اور جو محنتیں مکتب جاریات کی طرف سے ہو رہی ہیں اور جو ہمارے دعات اور مبلغین اور ہمارے مشائق نے جو کوششیں کی اور شبانہ روز کی کوششوں کے بعد یہ جو پاکیزہ سمرات جو ظاہر ہو رہے ہیں اللہ اس کو شجر بنائے فضرب طیبہ بنائے علم الم ترقی اللہ کنی متن طیبہ کریں ان کے لیے بھی آپ کے لیے بھی اور ہم غریبوں کے لیے بھی کیوں اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے اس لیے میں دیکھتا ہوں ٹائم کتنا ہو رہا ابھی؟ ہے ابھی ماشاءاللہ بہت وقت ہے میں اس سے کر رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ بس بات بیٹھی بیٹھی ناشتہ ناشتہ کا وقت اپنی ناشتہ کا بھی ٹائم نہیں ہے چائے کا بھی ٹائم نہیں دو تین منٹ میں آ جائیں اللہ کے واسطے تین منٹ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 کے اندر پانچ منٹ نہ جانے تو درد شروع ہو جائے گا بڑی گڑی دیکھ کے بتائیے اچھا یہ چائے چائے لا کے دیا آپ نے مجھے درد نہیں یہ تو شیف صاحب یہ تو متقیوں کی چائے ہے یا اہل تخوا کی چائے ہے تو میں اس مقام پہ نہیں پہنچا یعنی اس میں شکر نہیں ہے صحیح بات ہے نا خالی میں ہے ٹھنڈی ہو گئی ہم دے رہے جی وہ بہت میری مرخوب چاہے وہ جو ملا جو ڈالے <سؤال> ہیں وہ Thank you very